الحمد لله نحمده ونستعلمه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أهله وأسحابه بارہ کا سلم تسلیم کن کتیا آج ایک اور نئی کتاب الدب المفرد شروع کی جا رہی ہے اس کے مصنف ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے بخاری شریف الجامعیب اس سے تو حضرات واقفی ہیں ان کی اور بھی تصانیف ہیں ان تصانیف میں ایک ہے الرگ المفرد تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات حضرت مفتی تفیع عثمانی دعوت کی زبان سے ہے ان کو کچھ سنا کر پھر کتاب شروع کی جائے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردیز با الفی الباری یعنی ان کے والد کا نام اسماعیل دادا کا نام ابراہیم پر دادا کا نام مغیرہ اور ان کے باپ بردیزبا آپ کی کنیت ابو عبداللہ اللہ اور لقب امیر المومنین فل حدیث بردبا یہ مجوسی یعنی آتش پرست اور کاشتکار تھے بردیز وہاں کی زبان میں کاشتکار کو کہتے ہیں گویا امام بخاری کا سلسلہ نصب اصل کے اعتبار سے عجمی ہے اور ان کے جد اعلی بردیس آتش پرست تھے لیکن ان کے بیٹے جن کا نام مغیرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے یمان جوفی اخاڑا کا ایک صاحب منصب آدمی تھا اور ان کے درمیان ولا موالات قائم ہو گئی یمان قبیلہ جوفی سے تعلق رکھتے تھے اس واسطے بعد میں مغیرہ بھی جوفی کی نسبت سے مشہور ہو گئے اب یہ ولا موالات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں اس زمانے کے اندر کوئی آدمی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا اس کے ساتھ ایک معاملہ کر لیتا تھا کہ میرے سارے رشتے دار تو کافر ہیں میں اکیلا مسلمان اور ان کے ساتھ تو کوئی تعلق رہا نہیں اسلام لانے کی وجہ سے ادھر آ گیا لہذا ان کا میرے مال کا وارث ہونے یا میرا ان کے مال کا وارث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ویسے بھی اسلام میں دین الگ الگ, الگ ہو تو وراثت جاری نہیں ہوتی مسلمان کافر کے مال کا اور کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں ہوتا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی یا بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ کو وراثت نہیں ملے گی مطلب یہ ہے کہ دونوں میں وراثت جاری نہیں کیونکہ دو مختلف مذہب کے لوگ آپس میں وارث نہیں ہوتے اس واسطے میں آپ سے یہ معاملہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے کوئی قصور ہو جائے کوئی ایسا جرم ہو جائے جس کی وجہ سے تاوان دینا پڑے کسی کا ہاتھ کٹ گیا کسی کی جان چلی گئی غلطی سے اس کے ہاتھوں تو جس کی جان گئی ہے اس کی بیت یعنی اس کی جان کی قیمت دینی پڑے گی اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں دے گا بلکہ اس کا پورا خاندان اس میں شریک ہوتا تھا اب یہ تو بے نیا اسلام لایا ہے اس کے خاندان والے کافر ہیں تو جس کے ساتھ معاملہ کرتا تھا اس سے یوں کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے تو آپ میری بیت ادا کریں گے اور اگر میں مر جاؤں گا تو میرے مال کے آپ بارش ہوں گے یہ اب تو ولا موالات کا ابد کہلاتا ہے اور اس سے یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس طریقے پر امام بخاری کے پردادا مغیرہ یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور ان کے درمیان ولا موالات قائم ہو گئی کیونکہ یمن جو یمان جوفی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس وقت واسطے ان کی نسبت اس کی طرف ہو گئی مغیرہ کے بیٹے ابراہیم کے حالات تراجم میں دستیاب نہیں کہ کون تھے کیا تھے اور کیا ان کی سفات تھی تاریخ سے معلوم نہیں ہوتا لیکن ابراہیم کے بیٹے جو امام بخاری کے والد یہ خود معتبر محدثین میں سے ہیں چنانچہ امام ابن حبان نے اپنی کتاب اسکاط میں ان کا تذکرہ کیا ہے امام ابن حبان کی مشہور کتاب اسکاط جس میں سکھا راویوں کے حالات جمع کیے ہیں اور امام ابن حبان کا اپنی کتاب اسکاط میں کسی کا تذکرہ کر دینا ہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ راوی سکھا اور قابل اعتماد ہیں اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے حضرت حماد ابن زید اور امام مالک سے روایت کی ہے یعنی اسماعیل ان دونوں بزرگوں کے شاگرد ہیں امام بخاری نے جو رجال پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاحق القبیر ہے اس میں بھی اپنے والد کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے حضرت حماد ابن زید اور امام مالک سے روایت کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے عبداللہ اللہ نے مبارک سے مسافر کیا ہوا ان کی ملاقات حضرت عبداللہ مبارک سے ثابت ہے یہ بات امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے والد سکا محدثین میں سے تھے امام بخاری کی پیدائش سن ہجری 194 میں, میں ہوئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کی وفات ہو گئی اس لیے امام بخاری کو اپنے والد اسماعیل سے کچھ خاص استعفی کا موقع نہیں ملا انہوں نے اپنی والدہ کی آگوشگی میں پرورش پائی اللہ جل جلالہ نے امام بخاری کو بچپن میں ہی غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی شروع میں والدہ نے ان کو مکتب میں قرآن مزید حفظ کرنے کے لئے بٹھایا امام بخاری خود فرماتے ہیں جو الحم تو حفظ الحدیث یعنی جب میں مکتب میں قرآن مجید پڑھتا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ڈالا کہ میں حدیثیں یاد کروں چنانچہ جب مکتب سے فارغ ہوئے تو بخارا کے مشہور محدث داخلی کے درسمے جا کر انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کر دی اور بچپن ہی میں محدث داخلی کے ہلکے درسمے جانے لگے اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کے درسمے بیٹھ کر حادث اور صنعت سے اتنی مناسبت عطا فرما دی کہ امام بخاری ایک مرتبہ کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت محدث سے داخلی نے ایک حدیث بیان کی اور اس کی سند یوں پڑی حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے محدث یوں کہتا ہے کہ میں نے یہ روایت اپنے فلاں استاد سے سنی انہوں نے فلاں استاد سے سنی انہوں نے فلاں استاد سے... یہاں تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ سلاسن سے یہ سنعت کہلاتے <سؤال> اس کے بعد جب حضور کا ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا وہ حدیث کہلا تھا وہ متن کہلاتا تھا ایک مرتبہ مطلب انہوں نے صنعت پی سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم یعنی سفیان روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے اور وہ ابراہیم نخی سے امام بخاری نے اپنے استاد سے کہا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے کوئی روایت نہیں کی یہ چھوٹے سے بچے ہیں امام بخاری اور وہ استاد پختہ کار تجربہ کار تو انہوں نے امام بخاری کو جھڑک دیا تو خاموش ہو گئے امام بخاری نے فرمایا حضرت اگر آپ کے پاس اس حدیث کی اصل موجود ہو یعنی کاپی جس میں آپ نے اس کو نوٹ کیا ہے تو مہربانی کر کے ذرا دیکھ لیں شیخ اندر گئے کمرے میں اور اس حدیث کی جو ان کے پاس کاپی تھی اس کو دیکھ کر آ کر پوچھا کہ اچھا بتاؤ یہ حدیث کس سے نقل ہے امام بخاری نے فرمایا کہ یہ زبیر ابن نے حدیث سے مر دی ہے یعنی اصل سند یہ ہے سفیان زبیر امن عدی سے اور وہ ابراہیم نقی سے تو امام داخلی نے ان کی بات کو صحیح قرار دیا اور فرمایا ہاں مجھ سے غلط ہوئی ابو زبیر نہیں تھے بلکہ زبیر ابن عدی تھے امام بخاری جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اس وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی انہوں نے فرمایا میری عمر گیارہ سال تھی تو گیارہ سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حدیث اور سنت کا ایسا علم اور ایسا استحزار اتا فرمایا تھا یا اپنے استاد کی بھی ایک پھروگداشتہ پر ان کو متندع کیا جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے کام لینا چاہتے ہیں تو بچپن ہی سے اس کے ایسے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے سولہ سال کی عمر میں محدثین کے پاس علم حاصل کرنا شروع کیا اور اس غرض کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے اس کا واقعہ یہ ہوا کہ امام بخاری بخارا کے اندر پڑ رہے تھے کہ ان کی والدہ نے حج کو جانے کا ارادہ کیا یہ چھوٹے تھے ان کے بڑے بھائی احمد ابن اسماعیل تھے والدہ نے ان کو ساتھ لے کر حج کیا امام بخاری بھی بچہ ہونے کی وجہ سے ساتھ چلے گئے حج کرنے کے بعد ان کی والدہ اور بڑے بھائی احمد بخارا واپس آ گئے لیکن امام بخاری نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں حج کے بعد وہیں رکنا چاہتا ہوں آرام کے علاقے حجاز وغیرہ میں کیونکہ حجاز علم حدیث کا مرکز ہے اور بڑے بڑے مشایخ یہاں پر موجود ہیں تو میں ان مشائق سے علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں چنانچہ امام بخاری وہاں رک گئے اور حج کے بعد حجاز کے مشائق سے علم حاصل کیا اور پھر حجازی سے نہیں بلکہ اس زمانے میں علم حدیث کے جو بڑے بڑے مراکز تھے جیسے شام مصر الجزیرہ بسرا کوفہ بغداد ان تمام علاقوں کا سفر کیا خود امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے مشائف سے علما حاصل کرنے کے لیے شام مصر اور الجزیرہ کے دو سفر کیے بسرہ چار مرتبہ گیا کوفہ اور بغداد تو اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے اس کی گنتی یاد نہیں جب کبھی ضرورت پیش آئی یا کسی شیخ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کوفہ اور بغداد کے اندر موجود ہیں تو میں ان سے علم حاصل کرنے کے خاطر کوفا چلا گیا بغداد چلا گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مشائب سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور شراء حضرات نے ان کے مشائر اور اساتذہ کی فہرست مرتب کی اور ان کی تعداد متعین کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری نے ایک ہزار اسی مشائق سے علم حدیث حاصل کیا ان ایک ہزار اسی افراد نے مختلف طبقات کے لوگ پہلا طبقہ ان حضرات کا ہے جو طب تعبین میں سے ہیں امام بخاری نے کبھی کسی تابعی سے براہ راست ملاقات نہیں کی لیکن انہوں نے بہت ساری سے براہ راست طب تعبین سے حاصل اور یہ طب تعبین وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے تابعین سے علم حاصل کیا تھا مثال کے طور پر طب تعبین میں امام بخاری کے استاد مکی ابن ابراہیم ہیں اور امام بخاری کی بیشتر سلاسیات انہیں سے مروئی ہیں امام بخاری نے بعض حدی سے ہی اپنے ان استاد سے ایسی نقل کی ہے کہ امام بخاری اور حدود سلاسم کے بیچ میں تین واسطے فقط ان کے, ان کے استاد ان کے استاد کے استاد اور استاد استاد اور پھر اردو سلاسم آ جاتے ایسی روایت کو فلاسی کہتے ہیں ابو آصم نبیل ہیں یہ بھی طبع تعبین میں سے ہیں اور بڑے تعبین سے روایت کرتے ہیں یہ امام بخاری کے اونچے اساتذہ میں سے ہیں ان سے امام بخاری روایت کرتے ہیں تو ان کی صنعت اونچی ہو جاتی ہے لطف کی بات یہ ہے کہ مکی ابن ابراہیم اور ابو عاصم دونوں امام ابو ہنیبا کے شاگرد ہیں دوسرا طبقہ ان کے مشاہد میں ان حضرات کا ہے جو طب تعبین کے اہم اثر ہیں لیکن انہوں نے تعبین سے روایت نہیں کی طب تعبین کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور طب تعبین ہی سے روایت کی تو یہ اطبائے تعبین میں شمار ہوتے ہیں اس طرح آگے ان کے طبقات بتائے ہیں انہوں نے ان متعدد حضرات داخل ہیں جن میں امام ترمیزی بھی ہیں امام بخاری کے شاگرد ہیں لیکن کچھ حدیثیں امام بخاری نے امام ترمیزی سے بھی حاصل کی امام ترویزی یہ دوسرے مشاہد سے حاصل کر کے آئے تھے جو امام بخاری کو نہیں پہنچی تھی تو انہوں نے امام ترمیزی سے وہ حدیثیں سنی یار استاد نے شاگرد امام ترمیدی نے اپنے جامع ترمیزی میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں جو امام بخاری نے ان سے سنی وہ جب یہ حدیث ذکر کرتے ہیں تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں ما ماسمیہ محمد بن اسماعیل من یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے مجھ سے سنی بہرحال امام بخاری اس طرح سارے عالم کا سفر کرنے کے بعد بڑا ذخیرہ اپنے زمانے کے تمام بڑے بڑے مشائق سے اپنے پاس حاصل کر کے آئے جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ کسی جگہ کوئی بڑے شیخ موجود ہیں اور صرف اتنی بات نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو امام بخاری نے ابھی تک نہیں سنی بلکہ اگر یہ پتا چلتا کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو امام بخاری نے پہلے سن رکھی لیکن ان کے پاس وہ حدیث کم واسطوں سے ہے یعنی اس کی سند علی ہے تو محض اپنی سند کو آلی کرنے کے لیے امام بخاری اس کا سفر کرتے اور ان سے حدیث حاصل کر کے اپنی وسائل کو کم کرتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بات سنی ہمارے بیچ میں دو واسطے ہیں یہ وہ اور پھر وہ تو اب معلوم ہے کہ یہ جن سے میں نے سنی ان کے استاد موجود ہیں فلا جگہ پر حالانکہ یہ بات تو پہنچ چکی ہے میرے علم میں لیکن پھر بھی یہ دو واسطوں میں سے ایک کم کرنے کے لیے ان کے پاس جا کر کے سنا تاکہ اب یہ نہیں بلکہ ایک ہی واسطہ رہے تو اس کو محدثین کیا یہاں سند علی کہتے ہیں یہاں سے جب امام بخاری کو پتا چلا کہ عبد الرزاق نے ہمام صنعنی جن کی کتاب مصنف عبد الرزاق مشہور ہے یمن کے رہنے والے اور بڑے محدث ہیں ان کے پاس بڑی علی سند ہے اس وقت تک امام بخاری نے یمن کا سفر نہیں کیا تھا انہوں نے ارادہ کیا کہ یمن جائیں اور جا کر عبد الرزاق سے حدیث حاصل کریں لیکن پتا نہیں کسی نے یہ کہہ دیا ان کا تو انتقال ہو چکا اس زمانے میں ٹیلی فون ریڈیو وغیرہ تو کوئی تھا نہیں خبریں جو ہیں زبانی پہنچتی تھی تو آپ کا سفر بیکار ہوگا تو امام بخاری نے سفر منسوخ کر دیا بعد میں کچھ مدت کے بعد معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی اور عبدالرزاق ابھی زندہ ہیں تو امام بخاری کو افسوس ہوا کہ میں نے اس وقت سفر نہ کیا لیکن بعد میں سفر کا موقع نہ ملا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری عبدالرزاق کے ہم آسر ہونے کے باوجود ان سے براہ راست حدیث سے نوایت نہیں کرتے اللہ تبارک تعالیٰ نے امام بخاری کو ان مشائق سے علم حاصل کرنے کے نتیجے میں علم حدیث کا ایک ستون بنا دیا تھا ابھی ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی جب پہلی کتاب انہوں نے قزایہ قزائے صحابہ و تعوین لکھی اسی کے ساتھ دوسری بڑی کتاب تاریخ کبیر تصنیف کی یہ اسماع الرجال کی کتاب ہے اور اس میں امام بخاری نے حدیث کے راویوں کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں مختصر تعارف کرایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کی حدیثیں معتبر ہیں یا نہیں یہ سکھا ہیں یا غیر سکھا سکھا ہیں تو کس درجے کے ہیں یہ کتاب امام بخاری نے مدینہ مدمرہ میں لکھی اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مدینہ میں چاندنی راتوں میں لکھی غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مختلف کاموں کے لیے انہوں نے اوقات اور دن تقسیم کیے ہوں گے اور تاریخ کبھی لکھنے کے لیے وہ دن مخصوص فرمایا ہوں گے جن میں چاندنی رات ہوتی ہے اس میں ہزاروں راویوں کا ذکر ہے اور اس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ جتنے راویوں کا میں نے اس میں ذکر کیا ہے ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی واقعہ مجھے یاد ہے لیکن میں نے وہ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اگر وہ سارے واقعات میں اس میں ذکر کرتا تو یہ کتاب بہت لمبی ہو جائے امام بخاری کا علم و اطقان حدیث کی صنعت پر نظر یہ اس زمانے کے حضرات معدسین میں مشہور معروف ہو گیا تھا حفظے کا یہ عالم تھا کہ بچپن ہی میں یعنی ابتدا میں جب حدیثیں پڑھ رہے تھے اس وقت تو ان کے استاد نے شہادت کے اس آدمی کو ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس زمانے میں حدیثیں یاد ہونے کا معنی یہ نہیں کہ خالی متن بلکہ حدیث صنعت کے ساتھ ان کے رفقائے درسک کہتے ہیں کہ جب یہ بسرا ہے اور کسی استاد کے حلقے درسوئے حدیث حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تو معمول یہ تھا کہ جب استاد حدیث بیان کرتے تھے تو سارے طلبہ لکھا کرتے تھے استاد حدیث بیان کر رہے ہیں سب لکھ رہے ہیں لیکن صرف ایک آدمی وہ تھا جو نہیں لکھتا تھا بس سن رہا ان کے ایک ہمدرد سے کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو علم حاصل کرنے کے لئے اتنی دور سے آئے ہو اور وقت برباد کرتے ہو لکھتے نہیں کیونکہ لکھتے نہیں تو ظاہر ہے یاد کیسے رہے گا تو تمہارا یہ سفر بیکار ہو جائے گا امام بخاری نے ان سے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اب تک آپ نے کتنے صحیفے لکھے انہوں نے بتایا کہ اتنی تعداد کہا کہ ذرا لے آؤ کہتے ہیں کہ میں لے آیا اس میں اور جتنی حدیثیں اتنے عرصے میں استاد نے سنی تھی وہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری سند اور متن کے ساتھ سنا لی اللہ تبارک تعالیٰ نے حافظ کا یہ مقام شروع ہی سے عطا فرمایا تھا یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ حجی یاد ہیں بلکہ اس کے ساتھ صحیح اور سقیم صنعت کی ایلل پر بھی گہری نگاہ تھی اس معاملے میں ان کا ثانی ملنا مشکل ہے امام بخاری کے واقعات میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ بغداد تشریف لے گئے تو کیونکہ وہاں کے علماء نے امام بخاری کے حافظے کی شہرت سن رکھی تھی انہوں نے چاہا کہ ذرا امتحان لیں تو بغداد کے دس بڑے بڑے علماء جن میں سے ہر ایک حدیث کا عالم تھا آپس میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ ہر آدمی دس دس حدیث چن لو اور ہر شخص ان دس دس حدیثوں میں سے کچھ گڑبڑ کرے کبھی سند میں گڑبڑ کر دے تھوڑی سی آگے پیچھے کئی متن میں گڑبڑ کرے اور ایک حدیث کی سند کو دوسرے متن کے ساتھ ملا دے اور ایک حدیث کے متن کو دوسری حدیث کی سند کے ساتھ ملا دے اس طرح دس حدیثیں ہر آدمی تیار کر لے تو دس آدمیوں نے دس دس حدیثیں یعنی کل سولہ سو حدیثیں تیار کی جب امام بخاری آئے بیٹھے تو مجلس جم گئی آس پاس لوگ امام صاحب کی زیارت کے لیے آئے مجلس گرم ہوئی تو ان میں سے دس حضرات نے کہا ہم آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتے ہیں اور مقصد آپ کی توثیق حاصل کرنا ہے امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان حضرات نے جو حدیثیں گڑبڑ کر کے تیار کر رکھی تھی پڑھنا شروع کیا پہلی حدیث بڑی امام بخاری نے فرمایا کہ آپ اور امام صاحب سے پوچھا کہ آپ اس کی توثیق فرماتے ہیں انہوں نے کہا لا ریفو یہ حدیث میں نہیں جانتا دوسری حدیث پڑھی امام صاحب نے فرمایا لا عارفو تیسری پڑی کہ لا عارفو یہاں تک کہ دس کی دس حدیثیں اس نے پڑھی اور امام صاحب کہتے رہے لا عارفو پھر دوسرے نے اسی طرح دس حدیثیں پڑھی پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے سو کی سو حدیثوں کے بارے میں وہ کہتے رہے لا ریفو جو سمجھدار تھے سمجھ گئے کہ امام بخاری جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ حدیث سنا رہے ہیں اس طرح میں ان کو نہیں جانتا یہ گویا اس طرح صحیح نہیں اور امام بخاری سمجھ گئے کہ کیا گربل کی ہے لیکن عام لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا عالم اتنی بڑی شہرت اور یہ ہمارے یہاں کے علماء نے سو حدیثیں ان کو سنائی تو ایک بھی ان کو معلوم نہیں کہ کون سی حدیث کیا ہے لیکن جب سو کی سو ختم ہو گئی امام بخاری نے پہلے آدمی کی طرف توجہ کی جس نے سب سے پہلے دس سنائی ہے کہ آپ نے جو حدیثیں سنائی ان میں پہلی حدیث یوں سنائی تھی اس نے جیسی سنائی ہو لیکن یہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے سند میں فنا گڑبڑ ہے اور متن میں فنا گڑبڑ اور آپ نے دوسرے نمبر پر یہ حدیث سنائی وہ یہ تھی اور وہ ایسی نہیں بلکہ اس طرح ہے اس طرح سو کی سو حدیثوں میں جتنی گڑبڑ کی تھی ان سب کو بتلایا اور اسی ترتیب سے حافظ ابن حضرت اسکلانی فتح حضر باری کے مقدمے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرما دے کہ امام بخاری کا ان حدیثوں کے اندر واقع ہونے والے نقصان کی نشاندہی کر دینا اتنا تعجب کے قابل نہیں کیونکہ امام بخاری حدیث کے امام تھے انہوں نے غلطی کو پہچان لیا لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس ترتیب سے وہ سو حدیثیں بیان کی گئی تھی جو گربڑ والی وہ گربڑ والی بھی یاد رکھے امام بخاری نے اسی ترتیب سے جواب دیا کہ تم نے پہلے نمبر پر یہ حدیث پڑھی دوسرے نمبر پر یہ تیسرے پر یہ اور سو حدیثیں اسی ترتیب سے پڑھی آج, آج لوگ یہ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم بھی مستحد ہیں اور ہم رجال و نان و رجال اور اگر وہ کسی حدیث پر ذوف یا صحت کا حکم لگا سکتے ہیں تو ناصر الدین البانی بھی لگا سکتے ہیں لیکن نہ, نہ ہر کے سر پراشت قلندری دانت اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو پیدا اس کام کے لیے کیا تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتیں غیر معمولی عطا فرمائی تھی حافظہ محیر الرقول بخشا فہم اللہ نے ایسی عطا فرمائی جس کے نتیجے میں ان کو حدیث کے اعلل کی پہچان تھی اور یہ واقعہ جو بغداد کا ہے اسی قسم کا ایک واقعہ خراسان یا نیشاپور میں پیش آیا وہاں بھی علماء کرام نے ایسا امتحان لینے کی کوشش کی اور امام بخاری اس میں سرخ ہو کر نکلی بسرا تشریف لے گئے وہاں ہلکا ادر سا ہوا تو امام بخاری نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ میرے آس پاس حدیث سے سننے کے لیے جمع ہیں تو میں آپ کو آج آپ ہی کے شہر کے ان اساتذہ کی وہ حدیث سے سناؤں گا جو آپ نے نہیں سن چنانچہ حدیث سے سنانا شروع ہوئی اب حدیث تو لوگوں نے سنی ہوئی تھی تو بظاہر لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ ہماری سنی ہوئی حدیث ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی حدیث سناؤں گا جو آپ کے شہر والوں کی ہے مگر آپ نے نہیں سنی تو پھر اس تعجب کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ جو یہ حدیث سنی یہ منصور ابن معتمیر کے واسطے سے نہیں ہے آپ نے جو حدیث آپ کو جو حدیث پہنچی وہ منصور کے علاوہ دوسرے واسطوں سے پہنچی تو میں نے آپ کو جو سنائی وہ منصور کے واسطے سے سنائی بتاؤ تم نے منصور کے واسطے سے سنی تو لوگوں نے کہا حدیث تو سنی لیکن اس صنعت کے ساتھ منصور کے واسطے سے نہیں سنی پھر اسی طرح درجنوں حدیثیں امام بخاری نے اس طرح سنائی جس کے معنی کہ امام بخاری کو یہ بھی معلوم تھا کہ بسرا والوں میں جو حدیثیں مشہور ہیں وہ کون سے راویوں سے ہیں اور میرے پاس کسی اور راوی کے ذریعے سے آئی ہے اور پھر اتنے یقین سے کہنا کہ تم نے نہیں سنی یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس نے پورے شہر کے تمام علم کا کی احاطہ کیا امام بخاری ایک دن امام فریابی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے فریابی بھی بہت بڑے محدث ہیں فریبی نے حدیث سنائی سفیان سوری کے حوالے سے حدسنا سفیان کالا حد ثنا اب عروہ انب الخطاب انبی حمزہ ردی اللہ تعالان کال تعفن نبی السلاثم عالانسا یہ بھی حسن واحد حدیث تو مشہور ہے سب جگہ ہے کہ نبی کریم صلاحم ایک مرتبہ تمام ازواج متحرات کے پاس تشریف لے گئے اور آخر میں ایک ہی غسل فرمایا لیکن جو صنعت پڑی وہ عجیب و غریب تھی حدسنا سوری حد، کالا حد سنا ابور ہوا امام فریابی نے جب یہ حدیث پڑی اس وقت تب پوری مدلس بھری ہوئی تھی اور سب حدیث تعلق حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء تھے سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ حدیث اس صنعت کے ساتھ تو کبھی سنی نہیں دراصل امام فریابی نے سفیان سوری کی ایک عادت کا ذکر کیا سفیان سوری کبھی کبھی لوگوں کا امتحان لیا کرتے تھے اور امتحان میں سند اس طرح بیان کرتے تھے کہ آدمی جس نام سے مشہور ہے وہ نام نہیں بلکہ اس کی کنیت کی کیا اس طرح بیان کرتے تھے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا ہوا یہ عدیش بھی انہوں نے اسی طرح بیان کی امام بخاری نے دیکھا کہ لوگ حیران ہیں تو انہوں نے فرمایا اس میں تعجب کی بات نہیں ابو اروا کنیت ہے کی ابو الخطاب کنیت قطا کی اور ابو حمزہ کنیت حضرت انس کی سند یوں ہے حدسنا معامر کال حدنا قطع اناناسی نے ماری سانت سوری نے لوگوں کے امتحان لینے کے خاطر راویوں کا نام لینے کے بجائے کنیت سے وہ حدیث روایت کی اس واسطے لوگ چکر میں پڑ گئے لیکن امام بخاری پہلی نظر میں پہچان گئے آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب ساری دنیا کو کیا کہتے ہیں ساری دنیا کو اجمی یعنی گنگا کہتے ہیں اور بہارا یہ فخر اور سعادت اہل عرب کو حاصل ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازر ہوا سرکار دو عالم سلاسلم انہیں کے اندر تشریف لائے وہیں تعلیم و تبلیغ فرمائی لہذا اسلامی علوم کا پہلا ستشما عرب ہے اس وجہ سے اگر اہل عرب کو اپنے اس مقام پر ناز ہو تو کوئی زیادہ بعید نہیں کہ تھوڑے بہت ناز کی گنجائش ویسے بھی موجود ہے لیکن بسا اوقات یہ ناز تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے اہل عرب کسی غیر عرب کو خاطر میں نہیں لاتے اور آسانی سے کسی آدمی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے پہلے زمانے میں تو دیانت و امانت زیادہ تھی اس واسطے یہ حدود میں رہتے تھے لیکن اب تو بہت ہی بڑھ گئے امام بخاری بخارا کے رہنے والے عجمی اور ان کی چوتھی پانچویں پشتک کے اندر غیر مسلم تو ایسے آدمی کو عرب والے اپنا امام مانے یہ بہت دور کی بات پہلے عرب کسی کو اپنا پیشوا یا امام مان یہ بہت مشکل کام لیکن اللہ جل نے امام بخاری کو وہ مقام بخشا کہ سارے عرب اور سارا عالم اسلام ان کی جلال قدر اور حدیث میں ان کے مقام بلند کا نہ صرف معترف ہوا بلکہ سر جھکا دیا کہ ہاں جو اس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے میں نے اپنے والد مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ادب شاہ صاحب اللہ مہانور شاہ کشمیر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی چائے پی پی کر محدث بنا کرتا تو میں امیر المنین فلحدیث ہوتا وہ تھے ہی اپنے زمانے میں امیر المنین فلاحدیث مقصد یہ تھا کہ یہ علم کیا چاہتا ہے یہ علم کچھ قربانی چاہتا ہے محنت اور مشقت چاہتا ہے جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو والد کافی مال چھوڑ کر گئے تھے جن میں سے پچیس ہزار دلم امام بخاری کے حصے میں آئے پچیس ہزار اس زمانے کے لحاظ سے بڑی رقم تھی امام بخاری نے سوچا کہ اگر وہ خود تجارت میں لگتے ہیں تو ان میں مشغلے سے دور ہونے کا اندیشہ ہے انہوں نے چاہا کہ یہ رقم کہیں مزار پر لگا دیں یعنی کسی دوسرے پر وہی تجارت کے لیے دے, دے دیں اور یہ جو ہیں خالی موڈی پر یہ لیتے رہیں ایک آدمی کو رقم دی کہ بھائی یہ میں آپ کو مزارا وطن دیتا ہوں آپ اس سے تجارت کر کے جو نفع ہو مجھے دے دیا کریں وہ اللہ کا بندہ وہ پیسے لے کر بیٹھ گیا نہ نفع دیتا ہے نہ واپس کرتا ہے جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ساری رقم لے کر بیٹھ گیا جس شہر میں وہ تھا وہاں کا حاکم امام بخاری کی عزت کرتا تھا تو کسی نے امام بخاری کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ اس شہر کے حاکم کو خط لکھئے وہ اس آدمی کو بلا کر زبردستی آپ کے پیسے نکلوائے گا کم از کم آپ کی اصلی رقم تو مل جائے گی تو یہ مطالبہ جائز تھا حاکم کی مدد لی جائے اس میں کوئی بری بات نہیں تھی لیکن امام بخاری نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آج میں اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اس حاکم کی مدد حاصل کروں گا تو اس کا میری گردن پر ایک احسان ہو جائے گا اور ان حموں کا مزاج یہ ہے کہ یہ کسی بھی کہ یہ کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی احسان مفت نہیں کرتے اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کی قیمت وصول کرتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ اگر آج میں نے ان کی مدد لی اور انہوں نے مجھ پر احسان کیا تو کسی وقت یہ مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے اس لیے میں ان کا احسان نہیں لینا چاہتا اور ان کی مدد نہیں لینا چاہتا اب کیا طریقہ ہو تو اس آدمی سے کہا بھائی کچھ سلاح کر لو تم پورے اکٹھے نہیں دے سکتے تو کچھ پشتوار دے دو رد و کدا کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوا کہ مہینے میں دس درہم دیا کروں گا اب کہاں پچیس ہزار درہم اور کہاں دس درہم مہینے کے دس درم مہینے تو سال میں ایک سو بیس ہوئے <laughs> ساری عمر ہم اور جو دس دیر بہانہ مل رہا ہے وہ دس دیر ہم کیا قیمت رکھیں گے آدمی کو اکٹھی رقم ملے تو کچھ کام بھی آ گئے دس دن بہانہ ٹوٹ کر ملیں گے تو کیا فائدہ لیکن امام بخاری نے فرمایا چلو بھائی جھگڑا کون کرے دس درہم ہی دے دو اور بعد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بعد میں وہ دس دیرہ ماہانہ بھی نہیں ساری رقم اس طرح لیکن کسی حاکم کا احسان لینا گوارا نہیں کیا اگر ذرا بھی اشارہ کر دیتے تو رقم مل جاتی لیکن حاکم کا احسان لینا گوارہ نہیں کیا تاکہ اپنے استغنا میں کوئی فرق نہ آئے نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ اب کوئی آمدنی کا ذریعہ تو تھا نہیں کھائیں کہاں سے میرے والد مفتی محمد شفیض صاحب کا کثرت فرمایا کرتے تھے دیکھو بھائی آمدنی بڑھانا اپنے اختیار میں نہیں آمدنی بڑھانے کے لیے تو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اسباب بھی اپنے اختیار میں نہیں بھائی کہیں آپ تجارت کریں گے تو بھی پیسے آئیں کیا ضروری ہے تجارت میں کامیابی نہ بھی ہو کبھی کارآمد ہوئے کبھی نہیں ہوئے لیکن خرچ گھٹانا اپنے اختیار میں آمدنی بڑھانا اپنے اختیار میں نہیں خرچ گھٹانا اپنے اختیار میں جتنا اپنی ضروریات خواہشات حاجات کو کم سے کم کرتے ہوئے خرچ گٹاؤ گے انشاءاللہ شاء رہے امام بخاری نے اسی اصول پر عمل کیا عمل یہ کیا کہ کھانا انتہائی کم کھانے کی عادت ڈالی بعض اوقات ایک وقت کا چار بادام سے کھایا اور کھانا روٹی بغیر سالن کی کھائی کہا کہ بھائی پیٹ ہی تو بھرنا ہے پیٹ بھرنا اس تو حد تک کہ آدمی زندہ رہے تو وہ روٹی سے بھر جاتا ہے سالن کی کیا ضرورت لوگوں کو اس راز کا پتہ نہیں تھا کہ امام بخاری سالن نہیں کھاتے راز کا پتہ اس طرح چلا کہ امام بخاری ایک مرتبہ بیمار ہوئے کسی طبیب کے پاس جانا پڑا طبیب نے بیماری کی تشخیص کے لیے پیشاب وغیرہ دیکھا اور کہا یہ فضلہ اسی راہب کا معلوم ہوتا ہے راہب عیسائیوں کے یہاں دنیا کے چھوڑنے والے کو کہتے ہیں جس نے کبھی سالن نہیں کھایا امام بخاری کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا ہاں آج چالیس سال ہو گئے میں نے سالن نہیں کھایا خالی روٹی طبیب نے کہا آپ کی بیماری کا علاج یہ کہ سالن کھاؤ میں تو نہیں کھاؤں گا پھر دوستوں اور عزیزوں نے اصرار کیا تو تھوڑی سی چینی یا کچھ اور معمولی چیز تھوڑی بہت کھانی شروع کر دی اس طرح وقت گزارا ایک مرتبہ ان کے ساتھی عمر امن حفص فرماتے ہیں کہ بسرا کے مشائق سے علم حاصل کر علم حدیث حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سبق میں غیر حاضر اب ان سے یہ بات بہت بئی تھی کہ وہ سبق میں غیر حاضر رہے تو ہمیں تعزب ہوا ایک دن دو دن نہیں آئے تو ہمیں خیال ہوا شاید بیمار ہوں کیونکہ بیماری کے بغیر ناگا کرنے والے آدمی نہیں تو ہم عیادت کی غرض سے ان کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک جوڑا کپڑے کا پہن کر آئے تھے وہی جوڑا دھو لیتے جب ضرورت دھوتی دھو لیتے پھر پہن لیتے لیکن دھلتے دھلتے اتنا پھٹ گیا جب سطر چھپانے کے لیے بھی کافی نہیں اس واسطے گھر سے نکلنے سے معذور ہو گئے. فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ کپڑے کا انتظام کیا اس کے بعد امام نے امام بخاری نے سبق میں آنا شروع کیا حقیقت یہ ہے کہ آج جب ہم اس حدیث کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو شرم اور نادامت اتنی معلوم ہوتی ہے کہ اس تعیش کے ساتھ ان آسائشوں میں ہم لوگ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں اور ان حضرات نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے وقت گزارے ہیں تب جا کر امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث بنے ہیں یہ قربانیاں دے کر علم حاصل کیا علم میں نور اس وقت پیدا، اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک طالب علموں کو عبادت کا ذوق نہ ہو اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو اگر علم عبادت کے ذوق سے خالی اور گناہوں سے آلودہ ہے وہ علم جہل ہے وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ رہے دوست وہ مدرسہ و جہاں یاد حق نہ ہو علم خاص طور سے دین کا علم جیسا میں نے عرض کیا جو اس وقت تک بار آور اور اس میں نور اور برکت پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ عبادت کا ذوق نہ ہو اور گناوں سے بچنے کا مکمل اہتمام نہ ہو یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تبارک تعالی نے امام بخاری کو بحث وافر عطا فرمائی تھی اول تو امام بخاری کی ساری زندگی عبادت تھی جس آدمی نے اپنا گھر بار کاروبار اپنی دنیا ہر چیز کو چھوڑ رکھا ہو صرف اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرے تو اس کا ہر لمحہ عبادت ہی ہے حدیث کا سننا سنانا محفوظ کرنا تصنیف و تعریف کرنا ہر چیز عبادت ہے اس کے باوجود فضائل فضائل اعمال اور نوافل کا اہتمام اور تلاوت قرآن کریم کا اشتغال یہ امام بخاری کے حالات میں واضح نظر آتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں امام بخاری ایک تو تراوی میں قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے معمول یہ تھا کہ ہر رکعت میں بیس آیتیں تلاوت کرتے تھے اس طرح ایک قرآن مجید تراوی کے اندر ختم فرماتے تھے اس کے علاوہ روزانہ اتنی تلاوت کا معمول تھا کہ ہر تیسرے دن ایک قرآن مجید پورا ہو جاتا تھا امام بخاری کے ایک شاگرد اور خادم محمد امن حاتم ورراق وراک ورراق برق سے نکلا ہے جس کے معنی کاغذ کے ہیں اور وراک کا لفظ پرانے زمانے میں تین آدمیوں پر بولا جاتا تھا ایک تو کتابوں کے بیچنے والے کو وراک کہتے تھے دوسرا کباڑی جو پرانی قسم کی چیزیں فروخت کرتا ہو کتابیں خاص طور سے بوسیدہ کتابیں اور تیسرا وراک بعض اوقات اس آدمی کو کہا جاتا تھا جو کسی بڑے مصنف کے ساتھ لگ گیا مصنف اس کو کچھ لکھا دیتا وہ لکھ کر نسخے بنا کر لوگوں میں بیچا کرتا اس کو بھی کہتے محمد ابن نے ابی ہاتیم امام بخاری کے وراک تھے اور صحبت بھی کافی اٹھائی تھی صحبت اٹھانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امام بخاری کے بہت سے فضائل سے واقف فرمایا امام بخاری کی رات کس طرح گزرتی تھی اس بارے میں وراک کہتے ہیں کہ ایک رات امام بخاری کے پاس سو گیا سوچا کہ آج رات امام بخاری کے ساتھ گزاروں گا تو دیکھتا کہ امام بخاری سونے کے لیے لیٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد اچانک دیکھا کہ اٹھے قریب میں جو چراغ رکھا ہوا تھا چکماک کے ذریعے سے جلایا کاپی اٹھا کر لائے اس میں کوئی حدیث لکھی اس کو پڑا نشان لگایا نشان لگا کر پھر رکھ گیا چراغ گل کیا پھر لیٹ گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد آج پون گھنٹہ گزرا ہوگا پھر اچانک دیکھا پھر اٹھے, پھر اٹھے پھر اٹھ کر چراغ جلایا پھر کتاب وہی صحیفہ نکالا اس میں کچھ پڑا نشان لگایا پھر لیٹ گئے ساری رات یہی یہ ہوتا رہا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے چراغ جلاتے نشان لگاتے پھر لیٹ جاتے یہاں تک کہ جب شہر کا وقت ہوا یعنی فجر سے پہلے کا اس وقت اٹھے اٹھ کر تیرا رکھاتے تعجد اور وطرکی اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اشتغال علم جاری ہے رات کو لیٹتے وقت بھی ذہن پر علم کی باتوں کا خیال جو بات یاد آتی رہی اس کو اٹھ کر لکھتے رہے کوئی مجھ جیسا مولو ہوتا تو یہ تعویل رات میں علما کے کام میں مشکور رہا ہوں تو حدیث کی روح سے یہ تحجد پڑھنے سے بھی افضل کام ہے لہذا تحجد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجہ سے نیند پوری نہیں لہذا سو جاؤ ہم لوگوں کو وہ حدیث بہت یاد ہوتی ہے تدارس علم سعت من اللیل خیر من احیاء احا اور فقین نواعد نشد دوارا شیطان من الفاظ دی اور یاد اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے بڑی چھٹی مل جاتی ہے چھٹی یہ ملتی ہے کہ فقیر بن جاؤ فقیر بن کر پڑھنے لکھنے میں لگ جاؤ تو عبادت سے چھٹی ایک فقی ایک ہزار آبد سے بہتر ہے شیطان کے لیے زیادہ سخت ہے یہ سب در حقیقت شیطان کا دھوکہ ہے جس کے اوپر اشد کہا گیا یاد رکھو اس عزیز کی معنی یہ نہیں کہ عبادت آدمی بالکل چھوڑ دے اور فقی بن کر بیٹھ جائے فقی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ کچھ نہ کچھ عبادت کا ذوق نہ ہو یہاں جس فقیر اور جس آبد کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ آبد کا ہے جس نے اپنا سارا مشغلہ صبح سے شام تک عبادت بنایا ہو نفلیں پڑھتا ہو نمازیں پڑھ رہا ہو روزے رکھ رہا ہو اور ایک وہ آدمی ہے جس نے فقا کو اپنا اصل مشغلہ بنایا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل میں ان کا اہتمام بھی کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو عبادت کے فارغ نہیں کیا وہ مراد یہ نہیں کہ اب فقہ پڑھ لیا تو نہ تجدید کی ضرورت نہ شراک نہ چاش نہ واب نوافل ہمارے جتنے بزرگ فقا ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عبادت کے ذوق سے خالی ہو تو باوجود اس علمی اشتغال کے امام بخاری کو عبادت کا ذوق بھی تھا امام بخاری کا اس سے بھی زیادہ اہم چیز گناہوں سے بچنا تقوی تور اور احتیاط کوئی گناہ سرزد نہ ہو بلکہ معاشیت کے قریب بھی نہ پھٹکے امام بخاری نے کبھی, کبھی کبھی کچھ تھوڑی سی خرید و فروخت بھی کر لی شاید کسی مکان کی بات یا کسی چیز کی ان کو بیچنا چاہ رہے تھے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمیں بیچ دیں ہم آپ کو پانچ ہزار نفع دیں گے امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی میں ذرا سوچوں گا کل جواب دوں گا کل آنے سے پہلے ایک اور پارٹی آ گئی اس نے دس ہزار دنم نفا کی پیشکش کی لوگوں نے کہا یہ تو بہترین موقع ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ابتدائی بات کر چکا ہوں جو پانچ ہزار نفع دے رہے تھے لوگوں نے کہا ابھی ابھی سودا تھوڑا ہوا آپ نے تو خود ہی کہہ دیا تھا کہ کل جواب دوں گا فرمایا کہہ تو دیا تھا لیکن میرے دل میں کچھ نیت آ گئی تھی کہ میں ان کو دوں لہذا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں پانچ ہزار درہم کے خاطر اپنی اس نیت کو خراب کروں لہذا اس کو رد کر دیا اور پہلے والوں کو بیچ دیا امام بخاری بڑے کمال درجے کے تیر اندازی میں ماہر تھے تیر ہمیشہ نشانے پر لگتا تھا اور تیر اندازی کی مشق کرنے کا شوق بھی تھا اس عصل کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی تھی کیونکہ آپ نے تیر اندازی کی ترغیب دی اس راستے مشغلہ بھی تیر اندازی کا اختیار کیا ایک دن تیر اندازی کے لیے نکلے جنگل میں کسی نشانے پر تیل لگایا عام طور پر تو نشانہ بالکل ٹھیک بیٹھتا تھا کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی لیکن امام بخاری کا نشانہ اس روز خطا گیا وہاں ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا کسی آدمی نے اپنی دکان اور مکان کے آگے پل بنا رکھا تھا جیسے ادھر مکان ہے چھوٹی سی نالی ہو تو اس پر آنے جانے کے لیے پل جیسا بناتے ہیں ایسا. نالے والے سے گزرنے کے لیے پل کی پل کی میک جو تھی میخ چھپکھی پر تیر جا کر لگا اس سے میخ ٹوٹ گئی تو امام بخاری کو بہت صدمہ ہوا کہ میرے تیر سے دوسرے آدمی کی چیز کو نقصان پہنچا اس, اس سے انہوں نے تیر اندازی چھوڑ دی اور اپنے ساتھی سے کہا بھائی خدا کے لیے میرا ایک کام کر دو اس پل کے مالک کو ڈھونڈو اس کو میری طرف سے کہو کہ اس کے پل کی مرمت یا دوبارہ بنانے میں جو خرچ آتا وہ مجھ سے لے لے اور اس کو دوبارہ تعمیر کرا دے اور مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے غلطی ہوگئی وہ ساتھ جا کر پل کے مالک کو امام بخاری کا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں امام بخاری کے اوپر تو میری جان بھی قربان اور ساری میری دولت ان کے اوپر خرچہ ہو جائے تو بھی مجھے پرواہ نہیں ان کو پیغام دے دو کہ مجھ کو کوئی سیکھوا نہیں نہ مجھے کوئی تاوان لینا ہے آ کر اس نے بتا دیا کہ اس آدمی نے تاون لینے سے انکار کر دیا معاف کر دیا اس کے باوجود مدتوں تک اپنی اس غلطی کی تلافی کے لیے تین سو دنم روزانہ سب کرنے کا معمول رہا تاکہ جو غلطی ان سے ہو گئی تھی اس کا کچھ نہ کچھ تدارک ہو جائے فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ علم حاصل کیا غیبت کرنا حرام ہے اس وقت سے ساری عمر الحمدللہ کبھی کسی آدمی کی غیبت نہیں کی کسی نے کہا حدرت آپ کی تاریخ کبیر ساری غیبت سے بڑی پڑی ہے اس میں راویوں کہہ لکھتے ہیں یہ آیو معتبر نہیں ہے تاریخ کبیر میں رجال کے حالات ہیں اس میں راویوں کی تصدیق بھی کرنی پڑتی ہے اور ان کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کہ حافظہ اچھا نہیں کسی کا معاملہ کچھ ہے امام بخار نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا جو کچھ ہے وہ کسی نہ کسی امام کی بات کو نقل کیا ہے اگرچہ جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ضرورت کے خاطر اور لوگوں کو کسی آدمی کی برائی سے متنوع کرنے کے لئے اگر اس کی کوئی برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں لیکن امام نے یہ فرمایا کے باوجود کہ وہ غیبت نہیں ہوتی پھر بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی یہ امام بخاری کی احتیاط ہے کے نام نے فرمایا کہ امام بخاری کی تاریخ کبھی میں اور دوسرے حضرات کی اس ناؤ کی کتابوں میں ایک فرق اور بھی ہے امام بخاری کے الفاظ دوسروں کے مقابلے میں بہت محتاط وہ یہ کہنے کے بجائے کہ ضعیف ہے یوں لکھیں گے کہ, کہ اس میں لوگوں نے کلام کیا ہے بعد مرتبہ دوسرے علماء کہتے ہیں دجار القزا اس قسم کے الفاظ امام بخاری کی تاریخ کبھی میں نہیں ملتے جو آدمی غیبت سے بچنے کا اتنا اہتمام کرتا ہو جت کیونکہ جتنے گنا ہیں ان میں جن گناوں سے اجتناب کرنے کا ایک مسلم کو حکم دیا گیا اس میں شاید سب سے مشکل کام غیبت سے بچنا ہے کیونکہ انسان بہت سی مرتبہ غیر شعوری طور پر ہی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بڑا مشکل کام ہے تو جو آدمی اپنی زندگی کو غیبت سے بچا کر گزار دے وہ دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیسے کرے گا تو ساری زندگی تقوی و راہ عبادت شوق عبادت میں گزری اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے علم حدیث میں یہ مقام عطا فرمایا امام بخاری کی ابتدا کا آخری واقعہ کہ امام بخاری آخر میں بخارا میں مقیم ہوئے تو وہاں کا جو امیر خالد زہلی تھا اس نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر پر آ کر میرے بچوں کو حدیث پڑھاؤ امام بخاری نے فرمایا کہ میں علم حدیث کو اس طرح زلی نہیں کر سکتا کہ سلاطین اور عمرہ کے گھر پر جا کر اس کو پڑھاؤں اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میرا حلقہ درس کھلا ہوا ہے اس لیے ہمارے بعض اکابر جو ہیں حضرت ماں صدیق صاحب رفت اللہ علی کو بھی دیکھا کہ وہ ٹیوشن دینے کو پسند نہیں کرتے تھے جو مولوی لوگ جو ٹیوشن کے لیے گھر پر جاتے ہیں اس کو حضرت ماں صدیق صاحب رفت اللہ علی پسند نہیں کرتے تھے ہمارے یہاں مسجد جانور کے مدرسے میں بھی یہ قاعدہ رکھا ہے جس زمانے میں شروع میں یہ قاعدہ رکھا گیا ایک مولوی صاحب کو بہت ناگاوار ہوا بڑا سخت خط لکھ کر کے گئے میرے نام کہ آپ نے یہ قاعدہ رکھوایا میں نے کہا بھائی حضرت ماں صاحب رفت اللہ علی کو میں نے خود سنا اور دیکھو اس کا اس کا ماخذ یہ ہے امام بخاری نے فرمایا میں اس سلم حدیث کو اس طرح دلیل نہیں کر سکتا کہ سلاطین عمرہ کے گھر پر جا کر پڑھاؤں اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میرا ہلکا در درس کھلا ہوا ہے اس میں آ جائے شامل ہو جائے لیکن میں اس حدیث کے علم کو لے کر ان کے در پر جاؤں یہ مجھے گوارا نہیں یہ علم اس کی عزت اور وقت کے خلاف ہے اس نے دوسری تجوید پیش کی کہ کی یہ کہ ہمارے لیے کوئی الگ وقت مقرر کر لیں کوئی ایسا وقت خاص کر لیں جس میں دوسرے طلبہ کو آنے کی اجازت نہ ہو امام بخاری نے یہ بھی منظور نہیں کیا اور فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں لوگوں کو علم حاصل کرنے سے محروم کروں اس کو اس طرح علم حدیث نہیں دیا جا سکتا لہذا انہوں نے اس سے بھی انکار کیا اور جب اس کی طرف سے اسرار بڑھا تو انہوں نے کہا ہاں اگر تم ایک حکم جاری کر دو اور مجھے عام طلبہ کے لیے ہلکا ادر قائم کرنے سے منع کر دو کہ آپ کے اوپر پابندی لگا دی جی گئی ہے آپ حلقہ درس نہیں لگا سکتے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہوں گا اور اپنا حلقہ درس سو چھوڑ دوں گا پھر تم اکیلے آؤ یہ دوسری بات ہے لیکن جب تک مجھے عام حلقہ درس قائم کرنے کی اجازت ہے اس وقت تک میں یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو آنے سے روک دوں امام بخاری کی یہ بات اس کو ناگوار گزری اور اس ناگواری کے نتیجے میں اس نے امام بخاری کے خلاف سازشیں شروع کر دی ان سازشوں میں امام بخاری کی طرف بعض اوقات غلط باتیں منسوخ کی گئی اور بالآخر اس بات کا بہانہ تلاش کیا گیا کہ امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا جائے چنانچہ ان کے خلاف مختلف قسم کے تہمتیں جو ہے لگا کر بخارا سے نکلنے کا حکم دیا اگرچہ بعد میں امام بخاری کی بدد لگی اور خود یہ خالد انتہائی ضریل ہوا اور امیر کی طرف سے اس کے اوپر جو خلیفہ تھا اس کی طرف سے حکم آیا اور معذول کر دیا گیا گڈھے پر بٹھا کر سارے شہر میں گھمایا گیا براہ امام بخاری بخارا سے نکلنے پر مجبور ہوئی جب بخارا سے نکلنے کا حکم ہوا تو سمر کے لوگوں نے امام بخاری کو اپنے آنے کی دعوت دی کہ آپ یہاں آ جائے. امام بخاری ان کی دعوت کے مطابق بخارا سے روانہ ہو گئے لیکن جب روانہ ہوئے تو سمر کے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے اب بعض حضرات نے امام بخاری کو بلانے کی حمایت کی وہ چاہتے تھے کہ یہاں آ کر رہیں اور بعض ان کے آنے کی مخالفت کرتے رہے مخالفت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر جو الزامات لگا کر بخارا سے نکالا گیا تھا اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کو سمرکند میں رکھیں اس طرح وہاں جھگڑا کھڑا ہو گئے امام بخاری بخارا سے نکل چکے تھے سمرکند نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اس جھگڑے کی اطلاع پہنچی تو وہ سمرکند سے کچھ فاصلے پر خرطنگ نامی ایک بستی جہاں ان کے کچھ رشتے دار تھے جا کر بکنگ ہو گئے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت امام بخاری نے یہ دعا فرمائی اللہ مزاقت علی الارض و بیمار رہوبت فخر بزنی رہی کہ اللہ مجھ پر زمین اپنی استعمتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ہے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے یہاں ہوتا ہے کہ احادث میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے پھر تمنا کیوں کی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ موت کی تمنا اس وقت منع ہے جب کسی دنیاوی تکلیف اور دنیاوی سبب سے موت مانگے لیکن اگر کسی دینی سبب سے مانگے کہ میرے دین کو خطرہ اور فتنہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ دعا جائز ہے بعد میں یہ بھی فرمایا کہ امام بخاری نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے اپنے دین کے لئے تحفظ مش... میں دشواری پیش آئی کہیں میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں اس لیے دعا فرمائی پھر آخر ہوا یہ کہ امام بخاری خرتنگ ہی میں اچھے خاصے بیمار ہو گئے لیکن بیمار ہونے کے بعد پھر طبیعت بہتر ہونے لگی اس دوران کے لوگوں کے درمیان جو اختلاف تھا وہ دور ہوا اور سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ امام بخاری کو اپنے یہاں بلایا جائے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں امام بخاری نے خرطنگ سے سمرکند جانے کے لئے سواری منگوائی سفر کا لباس بھی پہن لیا لیکن سواری پر بیٹھتے ہی اللہ کی طرف سے دائی اجل آ گیا سمرکند جانے سے پہلے اسی میں امام بخاری وفات پا گئے چنانچہ خرطنگ میں ہی امام بخاری کی وفات ہوئی وہاں دفن کیا گیا اور وہیں آج ان کا مزار ہے یہ سمرکند سے کچھ فاصلے پر ایک بستی شروع میں گزر چکا ہے کہ امام بخاری کی پیدائش سنی جی ایک سو چورانوے میں اور وفات دو سو چھپن میں ہوئی اس طرح امام بخاری کی کل عمر باسٹھ سال ہوئی کچھ دن اوپر ہے گویا ترسٹھواں سال شروع ہو چکا تھا کتاب ہے الدب المفرد محدثی اپنی کتابوں میں جن احادیث کو پیش کرتے ہیں تو آج مختلف عنوانات کے ماتحت پیش کرتے ہیں ان میں ایک عنوان ہے ادب ادب یعنی کوئی پسندیدہ کام یا بات ادب شاستہ فرماتے ہیں ادب بمانہ تمیز تہذیب اور شائستگی کی بات کو ادب سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے جب کوئی تہذیب اور بتمیز ہو تو یہاں عام طور پر محدثین اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اور شریعت کی طرف سے رشتہ داروں کے ساتھ معاشرت کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہو لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے یہ سارے امور جن حادثیت میں بیان کیے جاتے ہیں ان کو حضرات محدثین کتاب العدب میں ذکر کرتے ہیں اور بھی کچھ چیزیں اس سے متعلق ہیں امام بخاری نے یہ الادا المفرد کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کتاب کے اندر جن روایتوں کو پیش کیا جائے گا وہ صرف اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہے کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے چنانچہ انہوں نے یہاں شروعات اس کی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و قولی تعالی تعالیٰ وبد سعد ال انسان گویا اس میں قرآن پاک کی اس آیت کو عنوان کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی اور بلائے کا سلوک کرے حد ابو اب الولی کالا حد ثنا شعبت و کالا الولیزار اخبر کال سمیت و ابامری شہبانی یقور و حد ثناٰ صاحب و حادی دار ولی ہیرا دار عبد اللہ ہے ردی اللہ تعالیٰ کال سالت النبی وسلم عی العامل احب ولاز وجل کالا سلاد وقت ہے کل تو سما کال سم بر الواردین کل تو سمایوں کال یہ روایت امام بخاری اپنے استاد ابو الولید سے اور وہ حضر شعبہ سے اور وہ ولیدین اعزار سے اور وہ ابو عمر شیبانی سے نقل کرتے ہیں ابو امن و شیبانی فرماتے ہیں کہ مجھے اس گھر والے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مکان مدینہ منورہ میں جہاں تھا ان کا تو انتقال ہو گیا تھا کہ اس گھر والے نے مجھے بیان کیا یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کی نگاہوں میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے قال سلاق والا وقت ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے مستحب وقت میں ادا کرنا یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے گویا یہ ابدیت کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے ابدیت کے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے نماز کو وقت مستحب میں ادا کرنے کا اہتمام کرے کل تو سما ہی ہوں جن فرماتے کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا امر اللہ کو زیادہ پسند ہے کالا سما بیر الوالی اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک لفظ ویر آتا ہے ایک لفظ سلا آتا ہے بیر جو ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کے لیے بولا جاتا ہے اور سلا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے وہ تو سما ہی ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سمبل جہاد و فی سبیل اللہ اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد یہ اللہ کو بہت پسند ہے اب یہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی اگر میں اور زیادہ پوچھتا تو آپ مجھے اور زیادہ جواب عطا فرما دیں آدم و کالا حد صنا شعبت و نبی عمر ردی اللہ تعالیٰ ما قال رب فی رضل والد و سخط الرب فی سخت دل والی. یہ دوسری روایت ہے امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعض روایتوں میں موقفن ہے بعد میں عرفان بھی ہے کہ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے یعنی اگر باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے اتنا بہت اونچا مقام ہوئے آتا فرمایا ہے ماں باپ کی خدمت کو ان کی خوشنودی ندی سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت لا اله الا الله الا هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم لا اله الا الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا تشهد اللهم لك الله الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وبيذك الخير كله وإليك يجني لذب يهولي اللهم العصي سنعنا عليك أنت تخاصليك على نفسك اللهم قلي على سيدنا ومولانا محمد ومعلى محمد, محمد كما صليك على سيدنا إبراهيم ومعلى سيدنا إبراهيم وإنك اللهم بارك على فينا ومولانا محمد وعلى ال رحمتنا مولانا محمد كما باركت على فينا ابراهيم وعلى ال رحمته قرانا ربنا زدنا علما وايقنت اقنا وارزقنا لذنا لمن قاهرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا في امنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم اللهم حبب إلينا الماء وزينه في قلوبنا ودفع عنا السوء والسوء والسيان واجعلنا من الواقفين اللهم عافنا في كل صلاه تقوى وزد بها من تقوى وانتقاها انت وليها اللهم اهدنا لما تحب وترضى من القول والعمل والسير والدين والدنيا اے اللہ کو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہماری خطاؤں سے در ازر فرما اللہ ہمارے کوتے بڑے ظاہر کوشیدا گے سارے گناہوں کو معاف کرنا ہماری سیاحت کو ہم سنا سے مبتل فرما اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت کرنا لگیے غریب صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اندروں کو اپنی زندگی کے شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توقع ادا کرنا سب اور شیطان کی سے ہماری اے اللہ جس بچے نے ابھی قرآن پارک کے حضرت کی تبدیلی کی ہے اے اللہ اس کو بے انتہا کا بج کرنا اللہ قرآن پاک کے حضرت کے حقوق کو ادا کرنے کی اس کو توسیع اور اہتمام و شادت حاصل کرنا تین اور رات کے مختلف اوقات میں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ تلاوٹ کرنے کی ہے اللہ زیشی نے اس سینے کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا ہے اللہ اسی طرح طرف قرآن علوم و معاش سے اس کو مالا مال کرنا قرآن اعمال صالحہ کا فرما قرآن اخلاق سے اس کو مزین فرما حضر قرآن کے اوپر جو تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زبانیں مبارک سے دیے ہیں ان بادوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اہل خاندان اس کے اساتذہ اور مرتبیوں کے اہم پورا جن جن لوگوں نے اپنے اولاد کو عزت کے اندر لگا رکھا ہے اہلہ صورت کے ساتھ ان کے لیے ہی بڑی تحریر مقدر کرنا اہ اللہ کے سلسلے کو پورے عالم کے اندر اللہ مسلمانوں میں عام کرنا قرآن پاک کا اہتما کرنا و مانند قرآن پاک کے مسلمانوں کو مختلف کرنا اللہ اس زندگی میں اللہ رہتما بنانے کے طور سے پتا اللہ اس کے ادائیگی میں جو کوتانیاں ہو اس کی ہماری اللہ ہمارے بیماروں کو میلہ ہار دا مکر گاؤں پیتر گواؤں گی پیدافر میں پریشان ہو کے فرما، کو دور کرنا عادت مندوں کی حاجت پوری فرما حیدرآبند میں محبوفوں کو رہائز فرما خطرناک میں معقوص کو بھی فرما جو جس مصیبت سے گرفتار ہے اے اللہ اس کے نزاک اطا فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے آپ نے مانگی ہمیں اس کی نکمت کو اطاف جس دراہیوں کو بنا چاہیے اس سے ہماری اور نکمت کی حفاظت اے اللہ اس مسئلے